الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان قره الخمسة صح الحاکم الحدیث حسن ہم کتاب کتاب البو یعنی خرید و فروخت کے مسائل سے متعلق حدیثیں پڑھ رہے ہیں آج کی حدیث میں خرید و فروخت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے ایک اہم عائدہ اصول اور ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب خریدنے والے اور بیچنے والے آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں کس چیز پر اختلاف ہوگا ظاہر سی بات ہے یا تو قیمت کے سلسلے میں اختلاف ہوگا یا بیچی ہوئی چیز کے بارے میں اختلاف ہوگا یا اسی طرح سے کسی شرط کے بارے میں اختلاف ہوگا بہرحال خرید و فروخت کرنے والے یعنی بیچ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے درمیان اگر اختلاف واقع ہو جائے اور دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو ولئی سا بئی ان دونوں کے درمیان کوئی دلیل نہ ہو گواہ نہ ہو تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے فل قول ما یقول اور ابس تو جو مال والا ہے سامان والا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا کس کی بات کا اعتبار ہوگا جو سامان والا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا کس صورت میں کہ جب دونوں کے درمیان کوئی دلیل نہ ہو کوئی گواہ نہ ہو تو پھر چونکہ سامان والا وہ مال کا مالک ہے سامان کا مالک ہے اس لیے اس کے قول کا اعتبار ہوگا لیکن اگر دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہے دوسرے پر ہر ایک دوسرے پر دعوی کر رہا ہے تو اس صورت میں دعوی کرنے کی صورت میں پھر جو دعو کرنے والا ہوگا اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو قسم کھانا پڑے گا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیمین ہوں البینتوں من د والیمین علی من ان جو دعوی کرے اس کے لیے دلیل پیش کرنا ہے اور جس کے اوپر دعوی کیا جائے یا مدعا علیہ ہو انکار کر رہا ہو وہ قسم کھائے تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے خرید و فروخت کرنے والے کے والوں کے درمیان اور کوئی بیچ میں گواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو سامان کا مالک ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اسم کھانا پڑے گا او یا اور اگر دونوں چھوڑ دیں اس معاملے کو یعنی بے ہی ختم کر دے سامان والا اپنا سامان لے لے اور جس نے خریدا ہے اپنا پیسہ لے لے چھوڑ دے معاملہ ہی ختم کر دے ہاں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے تو گویا کہ یہاں پر خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطۂ اصول بتایا کہ کیا کرنا چاہیے اختلاف ہونے کی صورت میں جبکہ کوئی دلیل بیش میں نہ ہو وہی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوان الکاہن متفق و نارے پچھلی پچھلے درس میں پچھلے ہفتے کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئی تھی جن کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے شریعت کے اندر جن میں سے شراب ہے مردار ہے فنزیر ہے بت وغیرہ ہے اسی طرح سے شریعت کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کا ذکر اس حدیث کے اندر تین تین چیزوں کا ذکر یہاں پر آیا ہے جن کا خرید و فروخت ہے اور جن کا معاملہ یا جن کی کمائی حرام ہے یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیا ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے روکا ہے منع کیا ہے نہا ان کل بھی کتے کی قیمت سے منع کیا ہے یعنی کتا خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا ہے اور چونکہ کتا نجس الائن ہے اور نس شریح یہاں پر ہے کہ کتا خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا ہے اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں سوائے تین کتوں کے تین طرح کے کتوں کے کہ ان کتوں کا رکھنا استعمال کرنا جائز ہے لیکن ان کے لیے گھر نہیں بلکہ کہیں ان کے لیے مناسب جگہ رکھی جائے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو وہ کون سے کتے ہیں جن کا رکھنا جائز ہے جن کا استعمال کرنا جائز ہے ایک تو الکلب المعلم شکاری کتا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے ہاں سورة معي ذاك يندر مم. اليوم أكملت لكم دينكم أظمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اشتر في مخمصة غير متدانف لإثم فإن الله خور رحيم واسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله اسمه اس کتا اس آیت کے اندر جو ہے شکاری کتوں کا ذکر ہے کہ جن کی کتوں کو سکھا پڑھا دیا جائے ان کے ذریعے سے شکار کرنا درست ہے وہ کھا سکتے ہیں تو اس کتے کا رکھنا جائز ہے اور دوسرا کتا کون ہے وہ کلبل معاشیا چوپائے اور ریوڑ کے لیے بکریوں کا ریوڑ ہے اسی طرح سے اونٹ کا ہے یا اسی طرح سے تو ان جانوروں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی کتے کا استعمال ہوتا ہے اور دیہاتوں میں جو لوگ رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر کتے بہت کام دیتے ہیں مثال کے طور پر بکریوں کا ریوڑ ہے کوئی بھیڑیا وغیرہ یا اس طرح کا جانور آئے تو کتے جو ہے دفاع کرتے ہیں تو اس طرح کے اس طرح کا کتا رکھنا جائز ہے تیسرا کتا وکل بل کا وکل کھیتی حفاظت کے لیے کھیتی ہے باغ ہے اس کی حفاظت کے لیے کہ ہاں جانور نہ آنے پائے اس کھیتی خراب نہ ہونے پائے یا دوسرے خراب کرنے والے جانور نہ آنے پائے تو وہاں پر کتے کا رکھنا اور استعمال کرنا جائز ہے ان تین کتوں کے علاوہ جو موجودہ دور میں بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر کتے رکھتے ہیں اور باقاعدہ ہاں ان کو گھروں میں رکھتے ہیں آ, ان کے ساتھ بہت ان کی بڑی خدمتیں کرتے ہیں اور ایسے کتے خریدتے ہیں تو وہ کتے جائز نہیں ہیں درست نہیں کسی طرح سے ایک بات اور یاد آئی آ, آئی کہ جو تین طرح کے کتے جن کا ذکر ابھی ہوا ہے آپ لوگ سوال کریں گے ابھی بتا دیتا ہوں پہلے ہی کہ جیسے کھیتی کے لیے پریوڑ کے لیے اسی طرح سے آ, جو ہے شکار کے لیے کتے رکھے جا سکتے ہیں ایک کتا آج کل کے آج کے دور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کون سے کتے ہیں جو تفتیش کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں جو حکومتیں یا اس طرح سے جو ہے پولیس والے رکھتے ہیں سی ڈی ایس سی آئی ڈی والے وغیرہ رکھتے ہیں اس طرح کی کتے کیونکہ کتوں کے اندر اللہ تبارہ کتالا نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں ہاں جو محسوس کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کے اندر قوت شناخت پہچاننے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے اس طرح سے ان کا استعمال بھی جائز ہے یہ ضرورت ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی قیمت سے منع فرمایا یعنی اب خریدنا بیچنا دونوں منع ہے ہاں لیکن ان تین کتوں کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ ان کا استعمال تو جائز ہے لیکن ان کا خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں ہے ان کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے کتوں کے حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن خریدنا بیچنا اس اعتبار سے جائز نہیں ہے بعض اہل علم نے کہا کہ کیونکہ ضرورت ہے ان جو ہے کتوں کی تو بہرحال اگر اس طرح سے نہ ملتے ہوں تو اگر کہیں ضرورت کے تحت بک رہے ہوں تو لے سکتے ہیں لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث کے پیش نظر کہا کہ کتے کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ ماہرل بغی اسی طرح سے زانیہ عورت کا جو پیسہ ہوتا ہے اپنی زنا پر جو پیسہ لیتی ہے وہ بھی منع ہے وہ بھی جائز نہیں اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دیکھیں زنا بھی منع ہے اور پھر کیا کہتے ہیں اس پر اس برے پیشے پر اگر کوئی جو ہے زانیہ کوئی اجرت لیتی ہے تو وہ بھی منع ہے اس کا کھانا بھی اس حرام ہے منع ہے تو ہر اعتبار سے اس پر روک لگا دی گئی ہے اس کے لیے مہر کا استعمال کیا گیا ہے حدیث میں لفظ مہر کا استعمال کیا گیا ہے. کس اعتبار سے کیونکہ جو حلال طریقہ ہے فائدہ اٹھانے کا عورت سے اس کے لیے مہر کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ فائدے کے مقائدہ اٹھانے کے مقابلے میں یہ مہر دی جاتی ہے تو چونکہ وہاں پر حلال ہے اور اس کے لیے استعمال ہوا اسی طرح سے مانے میں یا کہہ لیجئے فائدہ اٹھانے میں دونوں ایک طرح سے ہیں اس لیے جو ہے زانیہ کی جو اجرت ہوتی ہے اس کو بھی مہر سے تعبیر کیا گیا ورنہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے وحلوان کاہن اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کی شیرینی اور مٹھائی سے بھی منع فرمایا یعنی کاہینوں کو جو کچھ بھی ملے چاہے شیرینی مٹھائی ملے چاہے کوئی تحفہ ملے ہدیا ملے اجرت ملے اس سے بھی منع فرمایا یعنی ایک تو ان کے لیے بھی ان کے لیے تو ایک دو دو حکم ہے لیکن ہاں ان کا کھانا دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے نہ کتے کی قیمت اور نہ تو زانیہ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اور اسی طرح سے جو کاہین ہے کاہینوں کو جو ان کے عمل پر اور ان کی شرکیہ چیز پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی منع ہے اب کاہن کس کو کہتے ہیں کاہن بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے باز لوگ جو ہوتے ہیں مشاوین ہاں اور اسی طرح سے جو لوگ غیب جاننے کا اور بتانے کا دعوی کرتے ہیں کہ فلا وقت میں یہ ہو جائے گا اور فلا وقت میں یہ ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے ہاں ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے اور یہ سب لوگ جو ہے کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں فراڈ ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے شیاتین سے ہوتا ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرمایا ہاں حلب البم علام تنزن الشیاتی تنزن الفاق اختر ہوں کا لبول کہ کیا میں تمہیں کہ یہ شیاتین کس کے پاس آتے اس کے پاس ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ ہر جھوٹ بولنے والے اور گنہگار کے پاس آتے ہیں ایسے ہی کاہنوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے کیا ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پھونک جاتے ہیں کچھ کہہ جاتے ہیں اور اکثر یہ جھوٹے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاتی ہاں ملیالہ کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں ہاں اور جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے ہاں شہاب ثاقب آپ دیکھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے اندھیری رات میں اگر کہیں آپ چھت پر ہوں تو دیکھتے ہوں گے تارا سا ٹوٹتا ہے ہاں تو یہ شہاب ثاقب ہے اور قرآن میں بھی اس کا فاطبہ شہاب ال ثاقب کا لفظ استعمال قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ہاں کہ ان کو جو ہے شہاب ثاقب سے ستارے سے مارا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ شیاتی کچھ ہلکی پھلکی باتیں جو ہے وہ سن لیتے ہیں مارا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو, جو سب سے اوپر رہتا ہے جو سنتا ہے نیچے والے کو کچھ بتانے سے پہلے ہی شہاب تاقب اس کو لگ جاتا ہے اور کبھی جو ہے بتا دیتا ہے تب لگتا ہے تو اس طرح سے پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک بات اگر انہیں کچھ آدھی اور اس طرح سے ناقص بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کاہنوں کو سنا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں اور کاہن لوگ اس میں سو جھوٹ ملا کر کے ننانوے جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ہے کاہن کاہنوں کے بارے میں ہم سب کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے آج کاہن کے نام سے لوگ نہیں جانے جاتے ہیں کہیں بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں کہیں پیر کے نام سے جانے جاتے ہیں کہیں بنگالی بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں اس طرح سے آہ, اس طرح سے لوگ آج جو ہے آہ, کسی نہ کسی بابا کے نام سے وہ مشہور ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ ان کے نکلتے رہتے ہیں اخباروں میں جریدوں میں ہاں ہندوستان پاکستان کے جریدوں میں ہاں اخبارات میں جو ہے سرخیاں رہتی ہیں کہ فلاں بابا کا ظہور ہوا ہے جو دعوے کے ساتھ جو ہے علاج کرتے ہیں اور اگر جو اتنی ان کی فیس ہے اگر فائدہ نہ ہو تو پیسہ واپس گارنٹی وغیرہ تمام ملتی ہے تمام لوگ لکھے رہتے ہیں تو یہ کاہین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا فن من عطا من فن کے جو شخص سے کسی کاہن کے پاس آئے صرف آنے کا گنا ہے لا تقبل نہو سلا تو بائی اس کی چالیس دن کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے یہاں بہت ساتھ لوگ کبھی کبھی کسی اس طرح کا کام کرنے والے یا ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان پہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے قسمتیں بتانے والے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہے مزاق میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر اور جب وہ سب باتیں ہاں وہ سب باتیں جو ہے جو بتاتے رہتے ہیں اس میں بھی آدمی کیا کہتے ہیں اپنا ہاتھ بھی بڑھا دیتا ہے اپنے بارے میں بھی کچھ پوچھ لیتا ہے ہاں طوطے قسمتیں نکالتے ہیں گائے اور جانور بھی نکالتے ہیں اس طرح سے تو اگر کسی نے مذاق میں بھی کچھ اس طرح سے کہا اور اس طرح سے آیا اس کے پاس اور گیا اس کے پاس تو سمجھ لیجیے اس کی جی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کوئی شخص مناتا کااہن فصد بما و بیما یقول پکا در کا فارا بیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بتائی ہوئی ظاہر سی بات ہے یہ علم غیب بتانے کا غیب بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں غیب بتانے کا ایسا ہونے والا ہے ایسا ہونے والا ہے تمہارے قسمت میں یہ لکھا ہے تمہارے قسمت میں یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اگر کسی نے ان کی باتوں کو یا اس کی بات کو سچ مان لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا یعنی دین اسلام کا انکار کیا وہ شخص کافر ہو گیا تو ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اور اس طرح کی ان لوگوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے البتہ اگر کوئی اس طرح کے فراڈ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اور تاکہ ان کا فراڈ اور ان کی جو ہے جو شعبہ بازی ہے ان کی جو مکاری ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے تو یہ الگ الگ بات ہے ایسی ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تاکہ لوگوں کو کے سامنے اس کا فراڈ ظاہر ہو جائے لیکن دو کاموں کے لیے کسی کا کے پاس آنا یا اسی طرح سے اس کی باتوں کی تصدیق کرنے سے ہاں, یہ گناہ ہے پہلی شکل میں صرف آنے کا گناہ یہ ہے کہ چالیس دن کی نماز نہیں قبول ہوگی اس کی اور اگر کسی نے تصدیق کیا تو کیا اس کا اس کی سزا کیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اس نے کفر کیا نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شریعت پر تو اس کی جو مٹھائی ہوتی ہے جو اس کا کیا کہتے ہیں نظرانہ ہوتا ہے نظرانہ ترجمہ کروں تاکہ جو سب کو سمجھ میں آئے جو نظرانہ ہوتا ہے یہ جائز نہیں کسی کے لیے کھانا بھی جائز نہیں اب کتنے جو ہے مرید لگے رہتے ہیں ان شوبدہ باز لوگوں کے لیے کہ وہ بھی کماتے ہیں کچھ ایڈورٹیزمنٹ کا تشہیر کا ان کو بھی فائدہ ملتا رہتا ہے جو ان کے ساتھ چار لوگ لگے رہتے ہیں تو نہ اس کے لیے جائز ہے کاہن کے لیے اور اس طرح کے پیر اور بابا کے لیے اور نہ جو اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہو کان علی جمل قد تعالیٰ فأراد أن يصيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يصير مثله قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه فالا اتورانی ما کس تو کالی آ خدا جملک خود جمل کا ودرا مک فہو الک متفق علیہ وہاد آپ المسلم ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس میں بہت سارے فائدے ہیں درجا دضی اللہ تعالی علما بیان فرماتے ہیں جاود البن عبد اللہ کہ ان کا ایک روپ تھا اور وہ سفر میں تھے اونٹ نے ان کو تھکا دیا تھک گیا یعنی بالکل تھکا ہوا تھا اور مریل ٹائپ کا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ اس کو اب چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس کو استعمال نہ کیا جائے اس پر نہ سواری کی جائے نہ اس پر بوجھ لادا جائے تو سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہاں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو فدالی میرے لیے ہاں میرے لیے دعا کیا انہوں نے ایک دعانی ہے دعانی کا مطلب مجھے بلایا اور دعالی کا مطلب ہے میرے لیے دعا کیا میرے لیے دعا کیا اور وہ اور اس اونٹ کو ہاں ایک زرب لگائی ہاں تھوڑی سی مار ماری اس کو سارا سیرن لم سر مو تو اس کے اندر اتنی چستی آ اتنی تیز چلنے لگا کہ اس سے پہلے اتنی تیز کبھی وہ چلا نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اون کو میرے ہاتھ بیچ تو ایک اوکیا یعنی چالیس درہم میں اوکیا چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں اور اوکیا چالیس درہم کا ہوتا ہے تو چالیس درہم میں اسے بھیج دیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو بہت اچھا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ بے نہیں اس کو بھیج دو تو جاو رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چالیس درہم میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیج دیا ابھی راستے میں ہے سودا طے ہو گیا اب یہ ہے کہ بھائی سودا طے ہو گیا تو بھائی اب سودا دیجیے دی اور سا پا پیسہ لیجیے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شرط لگائی تو میں کہ میں سفر میں ہوں تو میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اس اونٹ پر سوار ہو کر کے اپنے گھر تک جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور جب یہ مدینہ پہنچے تو اونٹ لے کر کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ بک چکا ہے ناقادانی من تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی قیمت عطا فرمائی اس کی قیمت کو دے دیا تم مراجات میں واپس آ قیمت لے کر کے انہیں بھیج دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے ہاں ایک کسی کو بھیجا اور یہ خبر دی یا مجھے بھیج کر کے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم میرے سلسلے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ سودے بازی کی ہے تاکہ تمہیں تمہارا اونٹ حاصل کر لوں میں یعنی تمہارے اونٹ کی قیمت کم کی ہے تاکہ میں تمہارے اونٹ کو حاصل کر لوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح سے پوچھا کیا تمہارا یہ خیال ہے میرے بارے میں کہ تمہارے اونٹ کی قیمت کم لگائی میں نے اور تم تمہارے اس سے فائدہ اٹھایا میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود جمع کا وہ کہ تم اپنا اونٹ بھی لے لو اور اپنا پیسہ بھی لے لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی دے دیا اور پیسہ بھی واپس کر دیا تو گویا کہ اونٹ بھی اونٹ کا اونٹ ہے اور پیسے بھی مل گئے ماشاءاللہ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبا کر دیا فہولک تو اس میں محل شاہی یہ ہے کہ اس طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے اور تجارت میں تجارت میں اس طرح کی شرط لگا سکتے خاص کر کے جیسے گاڑی اور سواری وغیرہ اور اس طرح کا اگر اس طرح کی چیز ہے جس سے آدمی تھوڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اگر خریدنے والا اس پر راضی ہے تو بیچنے والا اس سے فائدہ اٹھا اٹھا اٹھا سکتا ہے یعنی گویا کہ جائز شرط تجارت میں لگا سکتے ہیں جائز شرط جو ہے جو جس میں جو ہے جس میں جو ہے خریدنے والے کا نقصان نہ ہو خریدنے والے کا نقصان نہ ہو تو ایسی شرطیں خرید و فروخت میں لگا سکتے ہیں کیونکہ درت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا شرط لگائی تھی کہ میں اس پر چاکر کر کے مدینے تک سفر کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور ایسا بھی کر سکتے ہیں ہاں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی پتہ چلا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں بھی خرید و فروختیں کر سکتے ہیں اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑ بھی دے دیا اور جو ہے پیسہ بھی واپس کر دیا تو اس طرح سے اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنا چاہیے کوئی کسی سے گاڑی خریدے پھر اس کے بعد دیکھے کہ ضرورت مند ہے تو اس کو گاڑی بھی دے دے پیسہ بھی دے دے ہاں تو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کوئی بھی چیز بھائی اس میں محبت کی بات ہے اس میں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے سیاق جو ہے صحیح مسلم کا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اطوان ما تو کل یا خدا جملک کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تم سے قیمت کم کرائی ہے اور تاکہ میں آپ کا تمہارا اوٹ لے لوں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے گویا کہ آپ, آپ نے جو ہے قیمت لگائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انہوں نے دے دیا تو اسی چیز کو صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تو یہاں پر شرح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی شخص کو خرید و فروخت کرنے میں یا کسی سامان کی قیمت کم کرانے میں اپنی شخصیت کا فائدہ اپنی شخصیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یا اپنی شخصیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے جیسے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے واقعی ہوتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ دہا सेंटर میں کام کرتے ہیں ہم لوگ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے ہاں جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں ہاں تو ہم لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں ہاں ہم لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں مارکیٹ میں یا کہیں بھی ارے ہم لوگ دہا سینٹر والوں کے لیے آپ کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے آپ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ ہے صحیح بات ہے تو اس طرح سے اے, نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کیوں اس سے کیا کہتے ہیں اے, گویا کہ دعوت کو ہم اپنے اپنی دعوت کو اور اپنی اس چیز کو ہم دنیا کی اس چیز میں جو ہے دنیا کی خرید و فروخت میں ظاہر سے بات ہے دو چار ریال کم کر دے گا دو چار ریال کے مقابلے میں ایک بڑی بہت بڑی چیز کا سودا کر لیا ہم نے ہے کہ نہیں بہت بڑی چیز اور وہ کیا ہے وہ دعوت اور عزت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو رضی اللہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جابر بن عبداللہ انساری یہ مطلب مدینے کے انسار میں سے تھے تو کہتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی نے یعنی انسار ہی کے ایک آدمی نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک غلام تھا اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں آزاد کر دیا ایسے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم آزاد ہو جانا اس, اس طرح کے غلام کو غلام مدبر کہتے ہیں دبر مال اصل میں پیچھلا حصہ ہوتا ہے بعد ہوتا ہے تو آتا غلام اللہ دبر کا مطلب کیا ہوا کہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا اور روایت میں ہے کہ اس کا اور کوئی مال نہیں تھا اس کا کوئی اور مال نہیں تھا یہی غلام تھا اس کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ابھی مطلب وہ زندہ ہی تھا ابھی فوت نہیں ہوا تھا وہ آدمی فوت نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بلایا اور اس کو بیچ دیا اس نے ک... انہوں نے کیا کیا اس کو آزاد کر دیا تھا اس شرط پر آزاد کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بیچ کر کے قیمت جو ہے اس کے اس کو دے دیا اور لوگوں کو تفصیل نہیں ہے یہاں پر کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح سے یہ جو عمل ہے جو کام ہے ایسا کر سکتا ہے کوئی اس طرح کی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کا غلام ہے غلام اس کے بڑھنے کے بعد آزاد ہو جائے گا ایسی وصیت کر سکتا ہے اگر غلاموں کا دور ہے تو کسی وقت میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس سے وسیعت کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مرنے کے بعد کسی چیز کی وصیت کر سکتا ہے کسی مال کے بارے میں کسی جائیداد کے بارے میں پراپرٹی کے بارے میں کہ فلاں کو دے دینا ہاں؟ تو ایسا کر سکتا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وسیعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنی کی وسیعت کی اجازت دی ہے کتنے مال کی وسیعت کی اجازت دی ہے ایک تہائی ون تھرڈ ہاں حضرت عبداللہ بن اللہ بن آمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت مال والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں پورا مال یا آدھا مال کہا تھا دو سلوک کہا تھا پہلے دو سلوک یعنی ٹو تھرڈ دو تہائی مال اپنا اللہ کے راستے میں دے دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہا کہ میں آدھا دینا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اچھا ثلث مال اپنا دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں تو نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ثلث مال کی وصیت کر سکتے ہو ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا کثیر ون تھرڈ بھی کیا ہے زیادہ ہے تو اس حدیث کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک تہائی مال کی وصیت کرے بھی تو تھوڑا سا تہائی سے کم رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوس کو کیا کیا ہے کثیر بتایا ہے لہٰذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا تھی کہ سلوس سے کم ہو تو ایسا کرنا چاہیے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وسیعت کی تنفیز یہ واجب ہے وسیعت کو نافذ کرنا یہ کیا ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تنفیز کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ شرعی حکم کے خلاف کیا تھا کیا کہ ان کے پاس ایک غلام ہی پوری کائنات تھی کل مال ان کا جو ہے کیا تھا ایک غلام بس اور کچھ کوئی پراپرٹی نہیں تھی تو اب پوری وصی... پورے کی وصیت کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سے اس کو بھیج دیا کیونکہ ورثہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جاؤ اس بات سے کہ ان کو تم فقیر چھوڑ کر کے جاؤ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور تمہارے جو بارثین ہیں جو اولاد تمہاری ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھر تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وصیت کا خیال نہیں کیا بلکہ امت کو در سے دینے کے لیے اس کو بھیج دیا اور جو ہے ان کی وصیت کی تنفیز نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنی پوری پورے مال کی وصیت انہوں نے کر دیا تھا تو اس لیے جو ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت کر بھی دے تو اس کے پورے مال کی وصیت کی تنفیز شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے اس کو جو ہے اس کی وصیت صرف ایک تہائی کی کی جائے گی بقیہ وارثین کا ہوگا سمجھ میں آ گئی جی وَعن رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنہا فقال القوحا و ماحولا ولو روحن وزاد احمد بن نساي في سمن جامد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مايعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داود واسناده ضعيف یہاں پر کسی کھانے یا پینے کی چیز میں یعنی لکوڈ چیز میں یا اس طرح کی کسی کھانے کی چیز میں کوئی چیز پڑ جائے اور اس میں مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو حضرت محمون رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک چوہیا فارہ مانا چوہیا میں گر گئی اور بر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہیا کو نکال کو نکال کر پھینک دو اور جو اس کے آس پاس ہے اس کو بھی نکال کر کے پھینک دو اور پھر اس کے بعد کھاؤ تو شریعت کا ضابطہ کیا ہوا کہ اگر اس طرح سے کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی اس طرح کی چیز گر جائے اور مر جائے اور میتا کیا ہوتا ہے نجیس ہوتا ہے مردار جو ہے نا جس ہے مر گئی اس میں تو کیا کیا جائے اس کا حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے اور اس کے آس پاس پھینک دیا جائے اور پھر اس کو استعمال کر, استعمال کر سکتے ہیں جب استعمال کر سکتے ہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں کتاب البیو میں اور کتاب البیو اور اس کے ساتھ جو اس کے ذم میں باتیں آئیں گی تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں یہاں پر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی مسرت احمد اور نسائی میں ایک لفظ اور زائد ہے وہ کیا ہے فی سمن جامد جمے ہوئے گھی میں جمے ہوئے گھی میں ہاں مطلب اتنا جمع نہ ہو کہ بالکل سے درف کی طرح سے ہو لیکن بلکہ ہلکا ہوا ہلکا جمع ہو تو ایسی صورت میں ایسا کریں گے لیکن اہل علم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ زیادتی درست نہیں ہے اور دوسری جو روایت ہے سندن وہ ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح اس کا معنی کیا ہے متن اس کا صحیح ہے کیا ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چوہیا یا چوہا گھی میں گر جائے چوہا کی طرح سے جتنی بھی چیزیں چھپکلی ہے چوہا اس طرح کی چیزیں جتنی بھی اگر گھی میں گر جائے اور اگر وہ گھی کیا ہو جمع ہوا ہو تو اس کو پھینک دیا جائے اور اس کے ارد گرد کی آس پاس کی چیز پھینک دی جائے اور اگر ما ہو یعنی بالکل پگھلا ہوا اور مر جائے تو فلا تقربو ہو تو اس کے قریب مچہ ہو تو گویا کہ اس کا اس کو پھر پھینک دیا جائے گا وہ چیز بیچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس حدیث چونکہ ضعیف ہے لیکن متنے کے اعتبار سے صحیح ہے اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی لکوڈ چیز میں جیسے دودھ ہے یا اس طرح کا گھی ہے یا تیل ہے اس میں کوئی چیز اس طرح سے پڑ جائے اور مر جائے پڑ جائے اور مر جائے تو ظاہر سی بات ہے اب جب وہ چیز مر گئی تو اب وہ اس لکوڈ چیز میں سیال چیز میں جانے کہاں کہاں پھری ہوگی اب مر گئی تو اب وہ پوری چیز کیا ہوگی خراب ہو جائے گی پوری چیز خراب ہو جائے گی اس کو جو ہے آ, آ, استعمال نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو جمی ہوئی جیسے گھی وغیرہ ہے تو اس چیز کو پھینک دیا جائے گا اور جو اس کے آس پاس ہے اس کو بھی پھینک دیا جائے گا یہی شریعت کا ضابطہ ہے اور پھر اگر اس چیز کو پھینک دیں گے تو چیز پاک ہو جائے گی تو اس کا بیشتر بھی درست ہے جائز ہے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اگلی حدیث اس کے بعد بہت لمبی ہے وہاں نبی زبیر رحم اللہ کال سالب فقال زجر و صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك مسلم و مسلم و وزاد اللہ قلب سعید ابو زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلی اور کتے کی قیمت کے بارے میں پوچھا بلی کی قیمت کے بارے میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے بلی خریدنے بیچنے کے بارے میں پوچھا کتا خریدنے بیچنے کے بارے میں پوچھا اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو فقال تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈاٹا ہے زدرا زدر و توبیخ کی ہے یعنی ڈاٹا ہے منع کیا ہے گویا کی تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی روایت کے پیش نظر اہل علم میں کہتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی کتا ہو جن کتوں کا استعمال جائز بھی ہے ان کو بھی بیچنا خریدنا جائز نہیں کیوں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک راستہ کھلے گا کتوں کے بیچنے اور خریدنے کا اور نس امام نسری رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ زیادہ کیا اللہ کلب سعید کے سوائے شکاری کتے کے کہ اس کی قیمت جائز ہے لیکن یہ زیادتی کیا ہے صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی کتا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے البتہ تین طرح کے کتے یا ایک اور جو ہے جو ہے تفتیش کے لیے جانچ کے لیے جو کتے استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بھی رکھنا درست ہے لیکن ان کتوں کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے تو آپ سوال کریں گے کہ بھائی جی اسی طرح سے اسی طرح سے بلی کا بھی خریدنا خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے دونوں چیزیں یہ ہے بلی کے بارے میں یہ ہے کہ بلی گھر میں رہتی ہے آتی جاتی ہے جو ہے اور جو حشرات الردے کیڑے میں کوڑے کھاتی رہتی ہے تو بلی کا آنا جانا گھر میں تو درست ہے یہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عَلَيْكُمْ کی تمہارے پاس آنے جانے والی چیزوں میں سے ہے تو رکھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کتے کو گھر میں رکھنا جائز نہیں کتوں کا استعمال تین طرح, طریقے سے جائز ہے لیکن ان کے لیے رہائش کے لیے الگ آدمی کو جگہ بنانی چاہیے جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی قیمت سے منع فرمایا البتہ اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کیا تفتیش کے لیے جو کتے ہوتے ہیں جن کو سی آئی ڈی کتا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہاں تفتیش کے لیے جو کیا کہتے ہیں اس طرح کے کتے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ایسے نہیں ملے گے بہت قیمتی کتے ہوتے ہیں بہت قیمتی کتے ہوتے ہیں تو یہ اگر ان کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال بدرجے مجبوری کیونکہ یہ عام طور سے ایسے نہیں ملیں گے عام طور سے ایسے نہیں مل پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے یہ حکومتوں کا کام ہے شخصی طور پر آدمی ان کو استعمال نہیں کرتا ہے تو وہاں پر ایک مجبوری کی صورت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کر ایسا کر سکتے ہیں بقیہ عام حالات میں نہیں کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال